رس الکریم اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس دنیا میں ایک ازمائی کی رجحان کے لیے بھیجے ہوئے تبارک اللہ الملک شعین قدیر برکت والی اوزار جس کے ہاتھ میں ملک وارچی پر قادر ہے اللہ جی خلق الموت والحیات اس نے پیدا کی موت اور زندگی نبل و حکم تاکہ ازمائے تم کو آئی حکم تم میں سیاست نہ ملا سے عمل کرنے والا ہے زندگی میں جتنے حالات انسان پر آتے ہیں وہ سارے کے سارے آزمائش ہیں آدمی پر تکلیف کا حال ہے تو آزمائش ہے راحت کا حال ہے وہ آزمائش ہے ایمالداری کا حال ہے تو ہے غربت کا حال ہے تو ہے کسی کو روزگار حکومت کی ہے وہ آزمائش ہے کسی کو ہے آزمائش ہے اور اس محلہ دوبارہ سب دیکھنا چاہتا ہے کہ اس جگہ پر انسان کیسے استعمال ہو رہا ہے کیسا عمل کر رہا ہے زبان <تصفح> <تصفح> <varit> گزر رہے تھے اور ایک تالاب سے بچے نہا رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں نہا رہے ہیں اچل رہے ہیں رہے ہیں ایک نادینہ بچا جو ہے تو وہ کنارے بیٹھے ہوئے ان کا بڑوں کو بڑا طب آیا بڑا دل دکھا یہ بچہ بھی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو یہ بھی ان کے ساتھ نای ہوئے خوش ہو بچا پھر اللہ سے دعا مانگی اس آنکھوں پر میں براز پھیرا آنکھیں روشن ہو گئی سفر پر چلے گئے اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے پھر تلاب پر سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو تھا جس کی آنکھیں روشن ہوئی تھی اس نے اتنا سخت ہنگامہ اور مصیبت کھڑا کیا ہوا ہے یہ سارے تعداد کے بچے پریشان دعام کی جیسے پہلے تھا ایسا ہی جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا سب کو راحت ہوگا چل رہا تو بارہ چلا کے رات ہے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے گرد و فیض کے لوگوں کے لیے بہتر ہے ان اللہ تبارک سال کے اندازوں کو کام اور آپ نہیں سمجھ رہی اور نہ اللہ تبارک صح اندازوں کو کسی پر کھولنا چاہتا ہے نہ کسی کو بتانا چاہتا ہوں آدمی نے بڑی محنت سماجی کی کسی اپنے واقع پیغمبر کی کیا آپ ظاہر مائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جانوروں کی بولیوں کی سمجھ جائے گی آج تھوڑا اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں مجھے, مجھے اگر سمجھ آ جائے تو اچھا ہے یہ اللہ تعباد غیر کے راہ گئے لیکن ہی پیچھے پڑ گیا اور اس کے پیچھے پڑھنے کے لیے اس نے دعا مانگی دعا مانگی اور اللہ تبارک اللہ نے اس پر یہ اپنا راز کھول یہ گھر میں آیا تو اس کے گھر میں اس کے گھر کے جانور تھے اس میں سے کتا اس کا جو ہے مرغے سے بات کر رہا ہے کہ کوئی کھانے پینے کا مزہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہ کرو اس کا بیل مرے گا اور بس پھر سب کھائیں گے آپ بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے جانوروں میں سے مرغوں کو کشپ بہت ہوتا ہے جیسے آدمی سنی بات سمجھ گیا کہ بیل مر رہا جا کر بیچ لیا بیچ دیا تو پھر وہ کا مرگے کا مذاکرات اس میں ہوا پتا مرغے کو کہہ رہا تھی بڑا جھوٹا ہے تو کہہ رہا تھا بیل مرے گا کہاں مرا بیل اسی طرح بھوکے ہیں تنگ پار ہوتے اور اس کا گھوڑا مرے گا چل بس بہت کھانے کا ہوگا تی بھی کھائے گا اب بھی کھائیں گے بس مزے ہوں گے مالک نے بات سنی تو اس گھوڑا مر رہا ہے شکر ہے اسے جا کر بیچ گیا بڑا خوش ہوا کہ جانوروں کی باتیں سمجھنے سے کتنے مزے ہو گئے کتنا نقصان دو نقصانوں سے بچ گئے تو کتے نے پھر مغرب سے کہا سنگا تھوٹا ہے دیکھو تو گھوڑا مرے گا وہ تو نہیں مرا کیا ہوا اور دنگا غم نے کہا اور یہ مالک ہمارا مرے گا بڑی خرابی ہوں گی پھر جو ہے تو بھی کھائے گا میں بھی کھائے گا سب کھائیں گے بس یہ اب جو اس کو پتا چلا اب پریشانی مصیبت جا رہا ہے جی کہ اب یہ کیا ہو کیا تو اسی اس لگا اسکرحال رکھے کہ آدمی گھنٹے بعد مر رہا ہوتا ہے اور وہ منصوبے بنا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض سبارک صح میں اپنے نظام کو پردہ غیر بھرکھا وہ جس آدمی کے لیے جو حال مقرر کیا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کا آپ تکلیف حال ہے اس کے دور ہونے کی دعا تو کرتے رہا کریں دور ہونے کے سبب اختیار کرتے رہا کریں اور دعا کرتے رہا کریں وہ اس کہ یہ دور ہوئی ہے وہ دعا کرنے میں وہ اس کو حاصل کرنی تھی تکالی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس اختیار کرنا بینداز عجد وسواد ہے اس کو حاصل کرنی تھی اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو بس اللہ تبارہ کالا کی کیا آتی ایسے ہے اللہ کا فیصلہ ہی ایسا ہے بس اسی میں انشاءاللہ شاء وہ سال میں بادشاہ والا واقعی سنایا کرتے بہتری بھر میں اس طرح تو پورا دو سال ہو گئے نہیں سنا دو سال ہو گئے نہیں سنا اس لیے وزیر صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے داخلے کے دو سال نہیں ہو بنا کیا ہو گئے دو سال ڈیڑھ سال ہو اس طرح سے نہیں سن کیا بادشاہ تھا اس کے وزیر تھے ایک وزیر بہت نیک اللہ والا آدمی تھا یہ اللہ والا وزیر کے اس کا طریقہ کار یہ جی ہوتا تھا کہ جب اس سے کہے کہ یہ بات ہو گئی تو کہتے ہیں اسی میں خیر ہے تان ٹوٹ گئی میں خیر ہے وہاں کہ گھر گر گیا کسی میں خیر ہے <تصفح> چلے اس کو ایک واقعی گار رکھیں دوسرا واقعہ آپ کو سنائے ہے امر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ لے کر بیان کر دیں یہ گجرات ہے گجرات گجرات میں ایک بزرگ دفن ہے ان کو شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیشم والا چوک ہے بازار میں اس میں دفن ہے اور یہ جو ہیں شاہ دولہ رحمۃ اللہ یہ براہ راست شیخ اب القادل رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ان کے خلیفہ پر بھی ہیں مشو گگر میں بزرگ ہیں شیخ حبیب نام میں غالباً ان کے خلیفہ پر یہ جو ہے شیخ جنید ہیں یہ جو مالا شیخ آباد ان والے ہیں ان کے خلیفہ پر جو ہے وہ والے بزرگ ہیں ان کے خلیفہ توڈیر والے بزرگ ہیں ان کے خلیفہ سواد کے سیدو بابا صحیح رحمۃ اللہ اور ان کے خلیفہ پر شاہ رحیم الائطی صاحب پھر شاہ رحیم رائے پوری صاحب پھر شاہ رائے پوری صاحب یہ جو دو بنوں کی خنقاہ ہے نا یہ اس وقت یہ سلسلہ ہے کافی یہ مرکز صبح سواد رہا ہے یہاں سے ہندوستان میں گیا سیلاب آ گیا سیلاب آ گیا لوگ ان کے پاس گئے کہ ادر صاحب سیلاب آ گیا ہے گنجرات پر سیلاب آ گیا ہے اور اس سیلاب کو روکے تو لے گئے ان کو ساتھ پھینک پھینک کر کے شروع کر لے گئے تو ہم نے کہا کہ خدا اللہ خدا اللہ ہی گئی سیلاب جلا رہا تھا نا راستے کو جو جو مٹی روک رہی ان کو کھودنا شروع کر دیں پانی کا راستہ درست کرنے شروع کر دیں سیلاب اور زیادہ قدر کر دیا کیا کریں تم نے کہا جی ادھر مولا ادھر جیسے اللہ کا فیصلہ ہے ہم اسی کے ساتھ اللہ پاک کا فیصلہ سیلاب تو بس آؤ کیا کرے کریں کسان کا یہ فرمانا اور سیلاب روک دیا دوسروں آگے کیا کہ ہاں بادشاہ والا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اللہ والا تھا بادشاہ پر اس کا بڑا اثر تھا آدمی کسی دربار میں کسی جگہ پر اثر زیادہ ہو اس کے لوگ حسد کرنے والے اس کے لیے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں باقی وزیر اس کے خلاف منصوبے بنائیں ایک دفعہ بادشاہ نے کہا میں بیمار ہوں تو وزیر صاحب نے کہا اسی میں خیر ہے دوسرے وزیروں نے خوشام بڑی کی کہاں اپنا یہ بیماری جو ہے دور ہو جائے فلاں تو انہوں نے کہا دیکھا یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے آپ نے کہا بیماری ہے تو اس نے کہا اسی میں خیر ہے ایک دم فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی انگلی کٹ گئی تو وزیر سب وزیروں نے خوش آمنے بیان وغیرہ دیے ان نے کہا بادشاہ سلامت اسی میں خیر ہے تو بعد وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت کی دنیا کٹ گئی ہے اور وزیر صاحب کیا اسی میں خیر ہے آپ دیکھیں گے آپ کا خیرخوا ہے بادشاہ کا دل اس کے خلاف کر لیں اور سال وغیرہ جگہ کر کے اس طرح ہوا کہ بادشاہ سلامت شکار پر جا رہے ہیں. سارے وزیر صاحب گئے یہ وزیر بھی شکار پر گیا تو انہوں نے اپنے آدمی سے کہا ہوا تھا کہ اس کو فلان لکھو میں گرا دیں وہ اس کے پاس ایک گزر رہا تھا نکالجی نے دیکھا دیا گرا دیا آگے شکار میں بادشاہ بھٹکا اور بھٹکنے کے بعد اتنا دور چلا گیا کہ کسی دوسری مملکت میں گرفتار ہوں گے انہیں شکاری لباس سے لیتا اس کو لے گئے وہ مقابلے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا کہ کسی آدمی کی قربانی دیں گے پھر کہا تھا کہ اپنے مملکت کے آدمی کو قربان نہیں کرتے کہ پر عوام کے خلاف تفرد ہوتے ہے اب یہ ایک باہر کے آدمی آیا ہے کہ قربانی کر لینی چاہیے میں جی. نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے اس کی قربانی کر لینی چاہیے پانچ دن مجھے دکھاؤ جی اس پہ پنٹ تو پانچ دن مجھے دکھایا گیا انہوں نے دیکھا کھا تو انہوں نے کہا ہو اسٹیملی کٹی ہوئی اس پہ قربانی نہیں لگتی ہے چھوڑ دیا جی اب کیا آدمی کو قربانی کے قابل بنی ہے کیا کھانا پینا کا خرچہ برداشت کریں گے دفع کرو دیکھ جی بیچ دیا تو اس نے کہا وزیر صاحب نے کہا تو انگلی کٹی اس خیر ہے اس کی خیر تو آج نظر آئی اگر انگلی کٹی نہ ہوتی تو گردن کٹ رہی تھی گردت جا رہی تھی تو نے گرد بچائی رہی وزیر تو گیا اللہ والا آدمی تھا اور ہم نے بتائی کہ اس کو گرا دیا خیر چلو لاش نکالنی چاہیے آ گئے جی نیچے بسی پھینکی وہ آدمی اتنا علاج نکال دیں گے اللہ والے زندہ سلامت اس ازمائش سے بھی اللہ نے زندہ سلامت رکھا باہر نکالا گیا بادشاہ نے معذرت کی کہ معاف کریں سے کوتائی ہوگی یا کو دکھا لگ گیا جگہ نے کہا بادشاہ سلامت اسی میں خیر اسی میں خیر نے کہا یار وہ کٹنے کی خیر تو میں دیکھ کر آ گیا میں کٹنے کی, دو خیر کی, دو دیکھ جی کی خیر تو دیکھ جی کی خیر کہتا ہے گھر میں کیا خیر تھی انہیں دیکھا اگر میں ہوتا اوپر تو میں تو کبھی تم سے گزار نہیں ہوتا تھا میں کرو ہمارے ساتھ ہوتا ہوتا گرفتار کبھی تو ان کی ہوئی تھی ہاں جی میں تو صحیح تھا میرے تو قربانی لگنی ہی لگ رہی تو میرے کو یہ خیر تھی واقعی سبحان اللہ یہ مولی صاحبان عربی کا جملہ بولا کرتے الخیرو سیما وقع جو واقعہ ہو گیا اسی میں خیر تھی انسان جو ہے کہ یہ اسباب اختیار کرنے کا مقلق ہے اس پر اخلاق اختیار کرنے کا دیا گیا ہے تو اس لیے اللہ والے اس باب کو جو اختیار کرتے ہیں وہ سمر کے پورا کرنے کا یوساب کو سر کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس کا پر کچھ دی ہے اللہ والے جو ہے دنیا داروں سے زیادہ اسباب میں کوشش کر رہے ہیں اختیار کرنے میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں سبب کو رب سمجھ کے نہیں سبب سے کام بنتے اس کے نہیں سبب کے امر کو پورا کرنے بجے جو سواب ملتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے معمولی معمولی اس بات پر چار کرتے ہمارے مانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریض سے پیروں کی تقلید کے چل نہیں سکتے سر مزدور ڈسٹ آفیز پروگرس مزدور ڈسٹ آفیس پٹے ختم ہو گئے ایسے لوگ ملنے کے لیے شوقی آ جاتے کہ ہم دم کے لیے آئے ہیں تو کوئی زیادہ کہتا ہے کہتے دم کرتے نہیں جی. کرتا تھا کہ میں اس حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں کہ مجھے شفا نہیں ہوگی ابھی مجھے پوری امید ہے کہ اللہ شفا دینا تیار ہو جائے تو چاہے وزیرستان کی طرف سے کوئی کسی گدی سے وہ دم کے لے آتے تھے سفید ریش بڑی عمر کے آدمی سے کون سے دم کرا دیتے آج بھی آئے شوق کرے اچھا ایک اس طرح تھا کہ وہ آگے بیٹھے تو ایسے پیر لمبے کیے ہوئے تھے ٹانگیں لمبے کی ہوئے تھے انہوں نے کہا میری ٹانگوں کو پیچھے نے دم کرارس کی بید بھی نہ حالانکہ کچھ بھی اٹکے پائے کی ولایت تھی یہ مرضی تھا ان کا خلیفہ آج کل کڈنی سینٹر میں آپریشن کیا ہوا ہے نا اس جا کر پوچھتے اس کو زیارت ہوئی حضور صلاح نے کی اور اس پہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تو اشرد کی طرف سلام کہہ رہے تھے کہاں تو وہ تو کتوں گئے کہتے میں نے کہا کہ حضرت میں ان کو ان کو اطلاع کر دوں کہ نہیں ہوں میرے شہر میں آئیں گے پھر اطلاع کرنا کہتے مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ضرور اس سب حج میں تہذیب لائیں کہتے حج میں آ گئے اب ایک عام ایک دمگر آدمی کہ اس کی بیدی نے ایک دن میں کہ ایک دوسرا آدمی ڈاڑیمڈا آدمی دم کر رہا میں نے کہ ایک بار نے کہا دوسرا بھائی ہے تو کہتے ہم گزلے کہ شینے سارے اس کو بھی اجازت ہے مجھے بھی اجازت ہے تو وہ بڑا احساس تھا فالو جاخر میں ٹھیک ہونے کہا تو ان, ان دنوں میں ہی آیا کرتا تھا اس کی بھی نمبر ہو جاتا اس سے بھی دمکار ہے رہے تھے. اس ساتھیوں کو بڑا احتراض ہو رہا <laughs> کی مولوی لوگ جو تھے ہم تو ظاہر شریف کی بڑی پابندی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھو में صاحب کا بادل میں ایسا حال حاصل ہے جو اپنے آپ کو اس گاڑی مڈل سے بھی زیادہ گرا ہوا سمجھ رہے ہیں دم کرا رہے کی فت میں یہ چیزیں آپ کا مبارک ہوں جی کے ہی حال جس میں تو دل گئی حال اپنا آپ ساری مخلوق سے گرا ہوا نظر آ رہا ہوں جی مبارک جدید رحمۃ اللہ کے والے صاحب کا واقعہ ہے شاہب الرحیم احمد اللہ علیہ کا بادشاہ نے بلایا بادشاہ کے دربار کے لحاظ سے اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے آگے جب گئے تو ایسے جگہ سے گزرنا پڑ رہا تھا جہاں گندے پانی کے جوڑ تھے اور درمیان تنگ راستہ تھا اس راستے پر گئے آگے آ گیا کتا درمیان کہ یار کتا درمیان میں آ گیا اگر یہ چلا جائے پیچھے کو راستہ میرے لیے چھوڑ دے تو آسانی ہو اور کتا راستہ نہیں چھوڑتے انہوں نے اس کو زبان حال ہے یہ ایک کلام کا طریقہ ہے بات نہیں اس سے کلام کیا کہ مجھ پر اللہ کے ہکامات ہیں پاک نہ پاک کے اور اس وجہ سے اگر تو اتر جائے نیچے گندے پانی میں مجھے راستہ دے دے میرے کپڑے نہ پاک نہیں ہوں گے آگے زبان نے ہاتھ سے گویا ہوا انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب اگر آپ نیچے اتر گئے نا گندے پانی میں آپ کے کپڑے نہ پاک ہو گئے تو تھوڑا سا پانی آپ نے ان پر ڈالا ان کو پاک پاک کر لیں گے اور اگر میں نیچے اتر گیا اور آپ کے قلب میں یہ بات آ کہ میں سے کتے تفضل ہوں تو ایسے جو کل پر گندگی آئے گی سمندر کا پانی اس پر ڈالیں گے اور صاف نہیں ہوگا بسوں پانی اترے اس کو رستہ دیا پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کا کتے پر ایک احسان ہوا تھا اس کا بدلہ دیا آج کیا آپ گزر کر جا رہے تھے اور خارج خارج میں خارش میں اب تلا کتا تھا اس کو آپ نے اٹھایا تھا اس کی خدمت کی تھی اس کا علاج کیا تھا اس کو چھپا ہوئی تھی تو جو آپ کی اس جن سے کتے کے ساتھ نیکی ہوئی تھی اس کا بدلہ اس کتے نے دیا <تضحان> اللہ تبارک و صاحب اپنے بندوں کی تربیت اپنے خاص امر سے فرماتا ہے کہ اگر آؤ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اس کو سب ہوں تو یہ گندگی تو پھر سال سمندر کے پانی سے نہیں دلتی. اللہ تو ساری ایسی کوشش میں ایسی میں لگے رہنا ہے سب سے پہلے اپنی فکر ہے پھر دوسرے کی فکر ہے سب کی فکر کرتے سارے جنتی بن گئے اور میں دوستی رہا تو کچھ تو سفر کام بھی نہیں ہوا نا کام تو سفر بھی نہیں کہ جس دن کام سے مجھے اللہ کی رضا آسل نہ ہو اور میری اصلاح نہ ہو اور مجھے فائدہ نہ ہو وہ تو, تو تحریک ہے نہیں. وہ تو تحریک ہے جس میں زندہ باد مرد آباد ہو کر لوگوں کو جمع کر کے ہر باؤں ہر باؤں اور میں بازی ہوئی ہر بات بغیر گزر گئی ایک دم ہمارے علاقے میں ایک تقریر ہو رہی تھی تو سنا تھا کہ مقرر بڑے زبردست تقریر کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے خیر ہم بھی چلے گئے سننے کے لیے ہمارے گاؤں میں نکبندیا خانقاہ ایک اس کے بڑے کامرین لوگ ہیں تو تقریر سنی آپ بڑا جوش و فروش بڑا لطف و مزہ واپس آئے سب میں خیال آیا کہ جوش و خروش و مزہ اور چیز ہوتی ہے اور نورانیت اور چیز ہوتی ہے ہم ہمیں کہا نظر ان بزرگوں سے ملنے کے لیے گئے اور لوگ بھی گیا انہوں نے کارگزاری سنائی تفریح انہوں نے کہا ہاں ماشاء اللہ جوش و خروش بہت ہوتا ہے جوش و خروش بہت ہوتا ہے نہ نہ کہنے والے کو اللہ کا الگ کا حاصل نہ سننے والے کو اللہ کا سا الگ کا حاصل کیا کہ بات اور فیض تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بات اٹھنے کے بعد آدمی کوئی ہی لیکی کی توفیق میں اضافہ ہوا ہوا ہوتا ہے مزا آیا ہوا نہ آیا ہو جو بے روزگاری ہوا نہ ہوا ہو لیکن کی توفیق میں اضافہ ہوا تو سمجھنے فائدہ ہو گیا ہے اور اگر نیکی کی توفیق میں اضافہ نہیں ہوا تو سمجھا اندرا جوش و خروش تھا یا کہنے والے میں کچھ نہیں تھا یا سننے والے میں کچھ نہیں تھا نہیں اس طرف سے کمی ہے اس طرف سے کمی یا دونوں طرف سے ہے کیا فائدہ کیا ہو جی؟ میں کسی سلسلے کی حق نہ ہونے،, ہونے کے بارے میں اگر کا یہ سے کرنا چاہے تو اس یہ ہے کہ جانے آنے والوں کو آخرات کی فکر اور آخرات کا کیا مال کی فکر اور آخرت کی امال کی, کی, کی توسیق میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر نہیں ہو رہا ہے تو پندرہ تاریخی ہے فائدہ اور فائد نہیں ٹھیک ہے تو اور آجر محمد مضمون جو بیان شروع کیا تھا وہ یہ تھی کہ یہ تھا کہ تبارک اللہ ملکوں والی ان قدیر برکت والے اعزاز جس کے ہاتھ میں ملک وہ ہے یا پر قادر اللہ خلق الموت والحیات الحیات وہ زاد نے پیدا کی موت و زندگی حکم تاکہ آزمایا تم کو حکم کون تم میں آختہ عملہ نیک عمل کرنے والا ہے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اکثر عملہ نہیں کہا گیا کون زیادہ عمل کرنے والا ہے آفتا عملہ اچھا عمل کہ جو عمل اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے اور آخر کے لیے آرامت بھی ہو یہ آسان عمل ہے اور اکثر عمل ہے کہ ہم لگے رہتے ہیں <تصفح> یا تو اپنی مرضی سے ہی آدمی لگا رہتا ہے اور لگا رہنے کی کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے اور فائدہ آدمی میں تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ اپنی مرضی لگا ہوا ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ. <تصفح> کیا کل ڈاکٹر محمد صاحب آیا تھا نا کسی کا بتا رہا تھا کہ دو تین بیٹے کام کر رہے ہیں اور آج ان میں سے ان پر فرض ہوا ہوا ہے کیونکہ مارن کا زیادہ ہوا ہے ان پر فرض نہیں کیا ایک بینک والا بیٹا نفل آج کے لیے بیچ رہا ہے. بینک کے کمائی کے حرام دہائی سے آپ جاتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں آپ دین کا فین ہی نہیں ہے کہ جتنا خرچہ چاہ تکلیف مشکل مشقت ہو رہی ہے اور فائدہ آ گیا یہ واقعہ وہ سن سن تین کا واقعہ تھا کہ دو کا واقعہ تھا جو رمضان میں گئے تھے دو ہزار دو کا جی؟ دو ہزار دو کا رمضان تھا اور ساتھی ہمارے عمرے کے لیے گئے وہاں گروپ میں یہاں سے تین آدمیوں کو ساتھ کیا ہوا جی؟ تین آدمیوں کو ساتھ کیا ہوا چار آدمی ہم تھے خیر آپ جب جہاز میں بیٹھے وہاں پر اترے مغرب کی نماز کا وقت قریب ہو گیا اانک سے لوگ اترے تھے کہ اصر کی نماز انہیں نیچے پڑی نا عصر کی نماز ادھر کر پڑی مغرب تھا اچھا وہ آدمی تو ہم سے بھٹک گئے خیر کسٹم مغرب ہوا تلاشیاں ہوئی اندر داخل ہو گئے مغرب کا ساری اب وہ آدمی آ ہمارے گھر پڑے گئے آپ رہے جی مغرب کی گانے ہو رہی ہیں ان سے اصر کی نماز پڑی ہے ایسے کی نماز تو نہیں پڑے گی کیا چلو پہلے افتاری کرو افتاری کر کے آپ زوردور کا صرف پڑھیں تاکہ مغرب پڑھیں کیا ہوں گے صاحب ترتیب آدمی اگر قدا شدہ نماز کو نہیں پڑھے گا پہلے اور دوسری کو پڑھ لے گا تو پھر اس کو دوبارہ دوڑنا پڑے گا پہلے کزا پڑھے سر اس کو پڑے اس کو دوبارہ پڑھے تو اندازہ ہوا کہ کسی آدمی نے کوئی ترغیب وغیرہ دی ہے نمرے کی ایک عمرے سے کاروبار زیادہ ہوتا ہے برکت ہوتی ہے بغیرہ. چلے آئیں آپ اس نفل عمرے سے زیادہ ضروری ہے بات کی فرض نماز وہ قضا اس وقت جمعے کو بڑی جائے تو قربانی ہماری چل رہی ہے وہاں پر جب جن جمع کی اذان کا وقت ہوا تو میں نے کہا کام بند کہ کام بند کرے جائیں صاحب کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے تو کپڑے ٹھیک نہیں میں نے کہا آپ جو کریں آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں میری جگہ سے کام بند کر کے نکلے آپ اس جگہ کو خالی کریں کہ گوشت کو کتے لے جائیں گے تو میں نے قربانی اتنا ہوگی آپ نہ لیا جس سے لے جس تو آپ نے فرق پوری آتا نا کتے کھا گئے جو بھی کھا گیا وہ تو ضبیر ہمارے الہی ذبیا ہے کو یابہ کر کے زمین پر گرایا قربانی تھا گوشت کھانا تو مرضی فائدہ اور فضل فرمایا ہوئے ہیں گیاروں مجھے حرام دے رہے دیکھ رہے یہ جی مالک نکلے دو لوگوں کے ضرور بت نماز نہ نم پڑے اور کام کریں <تصفح> وہ دو تین بچے ہم نے بٹھا دیے کہ ہم بیٹھ جائیں گے روز کے پاس بات یاد ہے نکلے گی آپ کل نماز پڑھنا نہ تو میں جبر نہیں کر سکتا آپ کا کام ہے اور اگر گمتی اختیار میرے پاس جبر بھی کرتا کل آپ کا کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی اور جبر تو اس میں نہیں ہے نا دس سوال کر رہا تھا تو میں کہا آپ دہشت گردی جبر کیسے کہتے ہیں تین مسلمان طالبان جبر کر رہے تھے زور سے نماز پڑھا رہے تھے زور سے ڈاڑی دکھا رہے تھے برف دار لا اقرا سے دین جو ہے وہ غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے جبر نہیں اور مسلمان کو فرض عمر پر ڈالنے کا جو ڈنڈا ہے وہ ٹھیک کر رہے تھے شریف کئی حکم تھا بڑا رات مجھے دیکھ رہے تھے میرے پتا جی کسی واٹر کا تھا کیا تھا کہ چاروں طرف طالبان چلنے میں خیر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اقبا جو حکومت تھی طالبان کی تو سال حکومت تھی نا ایک حکومت تھی اور حکومت اور اقتدار کو امر یہی ہے کہ وہ ضروری کاموں کاموں کے نہ کرنے پر ان پر جبر کرے گا کہ اذان کے بعد محتصل جو ہے بازار سے گزرتے ہوئے سب کی دکانیں بند کرائے گا آپ کو یہ دکان بند کر کے اندر بیٹھ کے چھپ گیا نماز نہیں پڑی تو اس جب بھی مرضی ہے لیکن دوبارہ دکان دوبار دوبار بند کرا کے مچھلی کی طرف لے جانے کی مجبورہ وہ جبر اس پر کرے گا اس طرح مکہ مکرہ مدینہ منورہ میں دکان بند کر کے ہمیں بیٹھ جاتے ہیں لوگ استعفی اس طرح ہوا کہ ایک آدمی سلسلے بیٹھ سعودی عرب میں اس کی گھر والے شکایت کی بیٹھ بھی ہے آپ سے گاڑی بھی رکھی ہوئے ہے لیکن مکہ رہ وغیرہ رہتے ہوئے نماز نہیں پڑتے آپ بتائیں آدمی مکہ وغیرہ وہ رہتے ہوئے نماز نہیں پڑتا میں نے کہا ایک دوسرے ایک میرا کھوگے بھی نہیں کس نے کہا ہے آپ بتائیں تو خیر میں اس نے, اس نے, پیلیف کیا. میں نے کہا کہ برخدار میں جب وہاں کے پاس آیا تھا تو وہاں جماعت آئی ہوئی تھی اور آپ نظر نہیں آئے مسجد میں وہاں ان کے ساتھیوں سے میں نے پوچھا کہا مرشد میں نظر نہیں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں افسوس کے آپ بڑے دو دوڑے ورنہ میں آب بھی آپ کی کرتا بٹائی پھر آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو با... دیکھیے وہ جبری دکان بند کراتے ہیں باقی کے اندر چھپ گیا نماز نہیں پڑی اتنی مرضی اس کی تو بات عرص کیا تھی جی؟ آسونا ملے آسونا ملے آسونا ملے آسونا جی آزمائش ہے اس لیے یہاں کوئی جل گیا کوئی مر گیا کسی کو ختم کر دیا گیا یہ ظاہر ہے اشاد مخدور کو جس وقت بادشاہ آگ کی خنکوں میں ڈال رہا تھا اسلام قبول کرنے پر تو اس میں ایک اور کا بچہ دودھ پیتا بچہ اس سے لیا جو باتیں نہیں کر سکتا تھا. اور اس کو آگ میں گرایا عورت جو تھی اس کو سخت تکلیف ہوئی کورس کوف ہوئی اور چیخی اور چلائی اس اور کو جب گرا،, گرا رہے تھے تو اس بچے نے اندر سے آواز دی کہ اب نہیں جان نہ نہیں جان پریشان نہ ہو باہر سے تو آگ ہے اندر جنت ہے تو اللہ تو باہر تھوڑے جنت کی آواز کھولی یہ پیچھے یہ آبادی جمعہ خان کے لیے وغیرہ اس کے کچھ حضرات سب سے میں آیا جایا کرتے تھے ان کی ایک عورت جل کر مر گئی اس میں ڈاکٹر صاحب جس وقت افواج لگی تو وہ جو بڑے ہوئے رشتے دار تھے ان کو آواز دے رہی تھی میں نے کہا اس پر موت جو تاری ہونے والی برزخ بردخ کھول دیا تو اپنے رشتے دار نظر آتے ہیں بعض اوقات ان کو میں نکلا دی جاتی ہے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں استقبال کرنے کے لیے آنے والے کی کہ بات چیت کو بردک کا کشپ شروع ہو گیا تھا وہ جائے موت کیا رکاری